اے آمان وال، نب کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک ازن نہ پاؤ مثلاً کینی کے لیے بلائے جاؤ نا کے کہ خود اس کے پکنی کی رات کو ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ نایے کے بیٹھے باتوں میں دل بالاؤ بے شک اس میں نب کو ایزا ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانی میں ناؤ شرماتا اور جب تم ان سے برتنی کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی اور تمہیں ناؤ پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایزا دو اور نا یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیبیوں سے نکاح کرو بے شک یہ اللہ کے نزد کا بڑی سخت بات ہے